ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کا فتویٰ یہ کہ نماز اگر با جماعت ہو تو جہری نمازوں میں جہر واجب اور سرری نمازوں میں سر واجب مثلا زہر کی نماز میں غلطی سے اگر امام نے آواز بلند سور فاتحہ کہ دو تین آئےتیں پڑھنا نہیں پھر اس کے بعد کسی نے نقمہ دیا سبحان اللہ پھر وہ خاموش ہو گیا اب اس پہ سچ سہو واجب ہو گیا اس لئے کہ واجب ترک ہوا فرض کیجئے جی, امام مغرب کے نماز پڑھا رہا اور جہر بھول گیا اور سور فاتحہ سرزی پڑھ لی بغیر آواز تبیس سجدہ سے واجب یہ عمل حضور علیہ السلام نے اتنی تقرار اور اتنی پابندی سے کیا اس کو علماء نے واجب کا درجہ دیا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ یہ کام حضور علیہ السلام نے پابندی سے کیا وہ کام ہمیں کرنا ہے جو فرمان فتویوں یہ جو تمہاری اطاعت کرے اللہ تبارک و تبا تعالی کو محبوب بندہ بن جاتا تو اب یہ محض اپنے سمجھانے کی باتیں ہیں کچھ لوگ اس کو کہ وہ چون کے کفار مشرکین جو وہ گھر میں ہوتے تھے تو اس میں سر کا اعلان کیا گیا کہ আয়ات پڑھیں وغیرہ یہ ساری چیزیں محض ان کو سمجھانے کی اصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس اس کے ساتھ اس پر عمل کیا کہ علماء نے اس کو واجیب کا درجہ دیا کہ زہر اور اثر میں صرف اسی طرح مغرب کی آخری رکات میں صرف یعنی آہستہ پڑھنا اور اسی طرح ایشا کی نماز میں صرف یعنی پہلی رکاط دو رکات جو ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کرنا آخری میں تلاوت نہ کرنا تو حضور علیہ السلام نے اس عمل کو اتنی پابدی سے کیا کہ علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے لہذا یہ حضور کا فعل ہے اور ظاہر ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے کیا اور خود فرما تو نماز ویسی پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو اس لیے اس کو واجب قرار دیا گیا